برحمن وحیم الحمد اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو درس کتاب سب ان میں سے درس نمبر اکتیس آپ کانو تک پہنچا رہا اس میں کتاب سبین میں سے جو کہ امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دہٰ کتاب ہے حدیث نمبر ستاون اور اٹھاون کے ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں حدیث نمبر ستاون جو ہے انس بن مالک سے تمیر کبیر نقل فرما رہے ہیں ان انس بن مالک انس بن مالک, انس بن مالک سے روایت ہیں انس بن مالک فرماتے ہیں قال انس نے کہا رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جال سن مالین علی علیہ السلام کے ساتھ میں نے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا دیکھا آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے حقالہ پھر آپ نے فرمایا انا و حضا میں محمد اور یہ حسیہ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور یہ حجت اللہ علیہ حل کی میں رسول اللہ اور یہ علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے مخلوق پر ہاں جی اللہ کی طرف حجت کا کی مطلب کیا ہے یا میری اور ان کے اطاعت مخلوق پر واجب اور لازم ہے اور یہ لو میرے اور علی کے اطاعت نہیں کریں گے قیامت میں مواخذہ ہوگا پوچھا جائے گا اس کو بلتے ہیں حجت تمام مغرنا ہاں جی تو پیارے رسول نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں اس سمت پر حجت ہے اللہ کی طرف سے ہاں اس لیے علیہ السلام حجت اللہ فرماتے ہیں اللہ تس حجت ہے حجت اسی کو بلتے ہیں کہ اس کی بات نہ ماننے کی صورت میں مواخذہ ہوتا ہے کل کے میں اللہ کے حضور میں پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں مانا ہے اس اللہ کی عظیم حستے کے طالب فرامین کو تو اس کو بولتے ہیں حجت تو یہ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا مقام و منزلت ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت پر اور تمام معلومات پر حجت ہوں اور آٹھویں اٹھاون نمبر حدیث اٹھاون نمبر میں فرماتے ہیں یعنی ابن عباس سے روایت ہے ابن عباس فرماتے ہیں ہم لوگ جو ہے ایک دفعہ مکے میں قریش کے چند جوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اتنے میں آسمان سے ایک ستارہ گرا ہاں جی اور آپ نے فرمایا یہ ستارہ جو ہے جو آسمان سے گرا ہے جس کسی کے چھت پہ اترے گرے گا وہ میرا وسیع ہے میرے بات تو سب کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے کس کے گھر کے چھت پہ گرتا ہے تو دیکھا وہ علیہ السلام کے گھر کی چھت پہ گرا تو قالو تو سب نے کہا تو انہوں نے کہا قریج کے جوانوں نے اے محمد آپ علی کے بارے میں ہاں گمراہ ہو گیا نواز اضلا الطفی علی تو پھر اللہ تعالی نے رسول اللہ کی حمایت میں رسول اللہ عقریج نے آپ کی طرف جو بات نسبت دی تھی سورہ نجم کی ابتدائی آیت نازل فرمایا تو کے متن یہ ہے انیب نے عباس سے اعلیٰ نباسماتے کنّا جلوسن بھی مکہ تھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں ماتائی من شبا القریش قریش کے جوانوں کے ایک جماعت کے ساتھ محینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو اتنے میں ایک ستارہ جو ہے اچانک جو ہے گرا آنے تو اتنے میں جو ہے فکالہ زنکض اتنے میں جو ہے اچانک انقض نجم ایک ستارہ جو ہے الگ گرا نیچے انقض نجم ایک ستارہ گرا فکالہ تو جو سب نے دیکھا تو فکالہ آپ نے فرمائے من انقض حاض ال نظم منزل یہ ستارہ جس کے گھر پہ اترے گا وہ وسیع میں بعد وہ میرے بعد میرا وسیع ہوگا میرے جان جین ہوگا پکوان ہو سب کھڑے ہو گئے وہ نظر اور دیکھتے رہے یہ کس کے گھر پہ اترتا ہے فجن قطبی منزل عالین تو علیہ السلام کے گھر پہ اترا آپ کی چھت پہ قالو تو سب نے انہوں نے کہا جو, جو انہوں نے قریش کی قط زلل طبی عالین محمد آپ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے آپ گمراہ ہوا نوضب باللہ ہاں جی تو پھر اللہ تعالی رسول اللہ کی تائید میں ان کے تردید میں قریش کے جوانوں کے اس مفتار کے تردید میں آیت نازل فرمایا تو فرمدف نظلت تو نازل ہوئی یہ آئے مبارکہ ون نجم ذا ہوا مع ضول صاحب کم ماما گوا یعنی نجم ستارے کی قسم جب وہ نیچے جھکا اور مع ضول صاحب یعنی نیچے اترا مراتی ہے مع ضولہ صاحب کم گمراہ نہیں ہے تمہارا ساتھی یعنی محمد مصطفیٰ ہاں جی اور نہ آپ نوز اللہ سرکش ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمایا قریشی کے جوانوں نے جو آپ کے بارے میں جو علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو فرمایا تھا کہ جو جس کے گھر پہ یہ ستارہ اترے گا وہ میرا وسیع ہوگا اور سچم رسول اللہ کے گھر پہ اتارا تو انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے تائج میں فرمایا نجم کی قسم ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترا الگ ہوا ہاں جی اور مع صاحب کو ہرگس گمراہ نہیں ہوا تمہارا ساتھی وہ ماں اور نہ سرکش ہوا بلکہ انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا اس ستارے کے حوالے سے جس کے گھر پہ اترے گا میرا وسیع ہوگا وہ بالکل سچ فرمایا تھا حق فرمایا تھا اور سچ مجھے ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ نے جیسے فرمایا تھا کیونکہ آپ جو بھی فرماتے ہیں وہی الہی سے فرماتے ہیں اسی سر جب میں اللہ نے فرمایا ہے غماین دیغان ہوا ان هوا اللہ واہ ہمارے حبیب ہرگز کوئی بات نہیں کرتا ہے مگر جو کچھ فرماتا ہے اللہ کے وہ سے فرماتا ہے لہذا یہ ہیں آپ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کا مقام منزلت ہاں جی تو علیہ السلام کی وشائیت علیہ السلام کی خلافت امامت جو ہے اللہ کی طرف سے اٹل تھا اس رسول اللہ بار بار مختلف موقعوں کی مناسبت سے آپ اس حقیقت کو امت تک پہنچاتے رہیں اور آخر عمر غذی رقوم پہ آپ نے منقند مولا فاضالین مولا کے قرض آپ نے ایک ہزار کی مجمع میں بیان فرمایا ہے تو یہ دعا کرتا پر دیگر عالم حمی محمد علیہ محمد کے صحیح معرفت نصیب فرما اور پیارے نبی نے جو خش امت کو وصیت فرمایا ہے ان وسایہ اور تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی اور تمام مسلمانوں کو توحی عطہ فرما آمین یا رب بنانا